اس کے بعد اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے سفر کی اجازت لینی چاہیے اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو بغیر ان کی اجازت کے جانا مکرو ہے اگر والدین کو ضرورت ہے اس کی خدمت کی جسمانی خدمت کی تو پھر جانا مکرو ہے اور اگر مالی خدمت کی ضرورت ہے تو پہلے ان کا حق بنتا ہے ان کو پیسے دے دے اتنے اور بہن بھائی ہیں، آ, بوتے بوتی ہیں نواسے نواسی ہیں کوئی بھی ہے وہ خدمت کرتے رہیں گے اور اس میں پیسے دینے ہیں تو پیسے دے دے اور اگر اس کو جسمانی طور پر رہنا چاہیے ضروری ہے خدمت کے لیے تو پھر ان کی خدمت کے لیے رکے اور ہاں خدمت کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر وہ اجازت نہ بھی دیں تو بھی فرض حج کر لینا چاہیے چونکہ فرض حج کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے ان کی اجازت کے اللہ کا حق اس معاملے میں زیادہ بنتا ہے کیونکہ خدمت کی ضرورت نہیں ممکن ہے نئے شفقت کی وجہ سے روکیں کہ کہاں جاؤ گے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں تم آؤ ہم چندہ ہوں نہ ہوں تو ایسی حالت اگر نہ ہو زندگی موت کی تو پھر ان کی اجازت کے بغیر بھی جانا درست ہے اگر ایسی حالت ہے تو پھر بھی ان کی اجازت سے جانا درست ہے والد یا والدہ بہت شدید بیماروں اور اجازت دے دیں اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی آدمی اکیلا نہ جا رہا ہو اور ساتھ کے ایسے لوگ مل جائیں جن کا حج فرض ہے تو پھر اس انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے والدین سے اجازت لے کر پھر جانا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی بچے اور وہ لوگ جن کا خرچہ اس کے ذمے واپس ہے ضروری ہے اگر اتنا خرچہ انہیں دے دے کہ ان اس کی واپسی تک مسئلے سے ایک مہینہ رہنا ہے یا آج کل سے چالیس دن ہوتے ہیں تو ان چالیس دنوں میں یہ اپنے اخراجات وغیرہ سب آرام سے کھاتے پیتے رہیں گے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان لوگوں سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں اور اگر پیسہ کم ہو خرچہ کم ہو فرض چیزیں گھر والوں کو دس ہزار کی ضرورت پیش آتی ہے ان چالیس دنوں میں اور یہ ان کے پاس آٹھ ہزار چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کی اجازت بھی ضروری ہے اہلیہ سے بیوی سے اجازت لے لینی چاہیے کہ میں اتنے دن کے لیے جاتا ہوں اتنا پیسہ ہے اور یہ بظاہر کم پڑ سکتا ہے لیکن آپ کی اجازت ہو تو جاؤں اور اجازت ہو تو نہ چھپتا بیوی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے بالغ بچے ہیں ان سے بھی اجازت لینا ضروری ہے بچہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان بچوں کا بالغ بچے ہیں اگر ان کا خرچہ اور بیوی کا تو ہر حال میں خرچہ شوہر کے ذمہ چکے آتا ہے اس لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے بیوی کا مقام اللہ نے بتایا ہے بیوی زندگی میں برابر کی شریک ہے اس قوم کی قسمت اور اس قوم کی زبان پہ ماتم کرنا چاہیے جن کیا کہتے ہیں کہ بیوی کا کیا پاؤں کی جوتی ہے جب چاہی بدل علی جاز بلّہ اس بات پر جتنے جوتے قیامت میں پڑیں اتنے ہی کم ہیں بڑے حق اللہ نے رکھے ہیں بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پہ اس کے نان و نفقا کا اگر پورا بندوبست نہیں کیا کچھ پیسہ کم ہے نہیں پورا ہو سکتا تو بیوی سے اجازت لینی چاہیے کہ آپ ان دس ہزار کی بجائے آٹھ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ گزارا کر لیں گی آپ اطمینان کر لیں کچھ چیزوں کی قربانی دیں تو میں حج کر رہا ہوں وہ اجازت دے تب جائے اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو بغیر ان کی اجازت کے جانا مکرو ہے